مقابلہ ذوق نات کا سلسلہ ہے فیضانہ اعلی حضرت کا یہ ایک سیگمنٹ ہے ذوقیہ نعت میں ہمارے ناخوا اسلامی بھائیوں اور دیگر باب المدینہ کراچی کی کابی نات کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مدری مقابلہ جاری ہے روزانہ کی طرح آج بھی مدری مقابلہ ہوگا اور آج پہلا کوارٹر فائنل ہے اس میں کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے آج ہم نے ایک نیا سیگمنٹ بھی ایڈ کیا ہے اور آپ کو کچھ دیر کے بعد اس مقابلے کو دیکھنا ملے گا ہمارے سلسلے میں روزانہ ایک سوال کیا جاتا ہے آج کا سوال ہے آپ نے جواب دینا ہے اور جو جواب دیں گے ان کے لیے بزریۂ ڈاک مقدس تحائف پیش کیے جائیں گے آج کا سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے بڑے شہزادے کا نام کیا تھا آپ بتائیں گے شہزادے کا نام بزری ایس ایم ایس اور انشاءاللہ جواب دینے والوں کے درست ناموں میں سے چند کے نام ہم سلسلے کے آخر میں اناؤنس کریں گے آئیے خلیل بھائی سے چند اشار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کی منقبت کے سنتے ہیں پھر انشاءاللہ جب ہم منچ پر دوبارہ پلٹیں گے تو آپ دیکھیں گے ذوق نات فیضان اعلیٰ حضرت جذبے کے ساتھ پیزانے والا حضرت پیزانے والا حضرت جی خلیل بھائی میرا موسیقار 咱咱 جوا جوا جوا جشن رضا زا زا ہے رضا ہے ہے مدنی چینل کے ناظرین یہاں کے حاضرین تیار ہو جائے گی سلسلہ ذوق ناد کے آج چھٹے راؤنڈ کے لیے چھٹا سلسلہ ہے پہلا کوارٹر فائنل ہے مدنی چینل پر بابل مدینہ کراچی کی دس ٹیمیں نمائندگی کر رہی تھی کابینہ کی دس کابینہ کی اور کوئی دو ٹیمیں آج ہم سے جدا ہو چکی ہیں اور آٹھ ٹیموں نے کوالیفائی کیا ہے کوارٹر فائنل کے لیے اور کوئی سی چار ٹیمیں ان سلسلوں کے بعد ہم سے جدا ہو جائیں گی پیچھے رہ جائیں گی اور کسی چار ٹیموں کو سیمی فائنل میں آگے بڑھنا ہے اس لیے اب ہر مقابلہ اہم ہے اب کوئی موقع نہیں ہے ہارنے کے بعد آپ نے پیچھے ہی جانا ہے آپ کو انشاءاللہ پیارے پیارے توحفے دے کر ہم الوداع کہیں گے آج کن کا مدری مقابلہ ہے آج مدنی مقابلہ ہے اورنگی ٹاؤن اور ملیر کے درمیان سنڈے اتوار کے دن آپ دیکھیں گے کورنگی ورسز ڈیفینس غازی کابینہ رضوی کابینہ منڈے کھالادار سبزواری کابینہ ورسز گلشن اقبال ایوبی کابینہ منگل ٹیوزڈے بہادر آباد ہلالی کابینہ ورسز نارتھ کراچی نوری کابینہ یہ ہے اگلے چار دنوں کے سلسلے آپ اسکیجول دیکھ رہے ہیں یہ ہے کوارٹر فائنل اور بدھ اور جمعرات کو سیمی فائنل ہوں گے اور جمعے کو یعنی پچیس سفر کو فائنل ہوگا انشاءاللہ آج ہے پہلا کوارٹر فائنل ہمارے ساتھ ملیر اور اورنگی ٹاؤن کی ٹیمیں ہیں اپنا اپنا تعارف کرائیے پہلے بھی ایک بار آپ آ چکے ہیں یہ وہ دونوں ٹیمیں ہیں جن میں سے ایک جیت کر آگے آئے ہیں اور ایک ہارنے کے باوجود چونکہ زیادہ نمبر لیے تھے تو ہمارے جو قوانین تھے رولز تھے اس کے مطابق آپ پھر بھی کوالیفائی کر گئے اپنا تعارف کروائیں اسد رضا اختاری ماشاء سید اسد رضا بھائی سید کامران اختاری ماشاء محمد فیضان اختاری محمد فیضان بھائی محمد یوسف اختاری یوسف بھائی آج آپ کو ہموا نہیں بلکہ منچ پہ دیکھیں گے مرحبا واپس محمد حسنین حسنین بھائی محمد شعیب اطراف محمد شعیب اتاری مرحبا کہتے ہیں آپ سب کو آپ بھی تیار ہیں سب ذوقیہ نات کے لیے فیضان اعلیٰ حضرت انشاءاللہ اللہ آج بھی خوب آپ کے ساتھ ہم کچھ سوالات کریں گے مدنی تحائف بھی دیں گے ذوقیہ نات میں آپ بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ اور وقتاً فوقتاً آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ موقع ملے گا ہمارے جو آٹھ راؤنڈ ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آج کون سے آٹھ راؤنڈ ہیں پہلے سات ہوتے تھے اب آٹھ راؤنڈ ہوا کریں گے سیگمنٹ ہیں اور آٹھ میں جو زیادہ نمبر لیں گے وہ آگے بڑھیں گے ایک مرحلہ ہم نے آج سے بڑھایا ہے جو کہ آگے تک کوٹر فائنل میں چاروں ٹیموں کے لیے ہے آج ہم نے سوشل میڈیا پر جو پولنگ کروائی ہے ہمارے سوشل میڈیا کے یوزرز نے ملیر اور اورنگی ٹاؤن میں سے کس کو زیادہ فیورٹ قرار دیا ہے آج کے لیے کل والا پول تو صحیح نہیں ہوا تھا ملیر والوں کے لیے ہے فورٹی سکس اور اورنگی ٹاؤن والوں کے لیے ہے ففٹی فور زیادہ ہے آپ کے حق میں چلے بھائی دیکھتے ہیں کتنا آپ عوام کی توقعات سے پورا اترتے ہیں ہمارے ناظرین نے کل گلشر اقبال کو ففٹی ٹو پرسینٹ ووٹ دیے تھے اور وہ جیت نہیں سکتے تھے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پول کے مطابق جیت ہی جائیں آپ کو خود بھی کوشش کرنی ہوگا آپ تیار ہیں آپ بھی تیار ہیں ہمارے آٹھ مراحل کون سے ہوں گے آئیے وہ دیکھتے ہیں کن سے گزر کر انہوں نے آگے بڑھنا ہے اور ہمارے حاضرین کو بھی اس میں ہم موقع دیں گے ایک مرحلہ ہم نے بڑھایا ہے جو پہلے بھی مدنی چینل پر اونیئر ہوتا رہا ہے پچھلے سلسلوں میں پچھلے سیزن میں وہ ہے کلام کسوٹی مدنی کسوٹی تو آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہیں لیکن کلام میں کچھ کسوٹی ہوگی ایک کلام ہوگا میرے ذہن میں اور انہیں بوجھنا ہے گیارہ سوال کر کے کہ وہ کون سا کلام ہے جو میرے ذہن میں ہے یہ ایک دلچسپ بات ہوگی کہ آپ پہنچ جائیں اور نہ پہنچ سکے تو پوائنٹ آپ کو نہیں ملیں گے دونوں کے لیے الگ الگ کلام ہوگا آئیے آغاز کرتے ہیں سلسلہ ذوق ناگ کے پہلے کوارٹر فائنل کا اور بڑھتے ہیں مرحلہ مدنی اشعار کی تکرار کی طرف سل الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم جشنی پہلا شعر میں پڑھوں گا اس کے بعد ٹائم شروع ہو جائے گا تین منٹ میں آپ نے سلسلے کو اس مرحلے کو مکمل کرنا ہے جیسے پہلے ہوتا رہا پہلا شعر میں پڑھتا ہوں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا تین منٹ ہے آپ کے پاس الف سے آپ نے شیر دینا ہے آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے ان کے قذا کے درد پہ ہے یوں بادشاہ کی عرض جیسے ہو بادشاہ کے در پہ گدا کی عرض جیسے ہو بادشاہ کے در پہ گدا کی عرض زو ضیا پیرو رو ضیا پیرو مرشد کے صدقے کے میں آکا یا تار آئے دوبارہ مدینہ. دوبارہ مدینہ دوبارہ مدینہ ہر شیر پر سبحان اللہ کی سدائے ہوں ہاتھ شیر پڑنا ہے آپ نے زواد دیا انہوں نے ہاتھ دے دیا بدلے میں تیاری مضبوط لگ رہی ہے ہائی کس وقت لگی پھانس علم کی دل میں کیا بات ہے ایک بڑے کہ بہت دور رہے خار مغیلان عرب کے بہت دور رہے خار مغیلان عرب با بے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں سبحان اللہ با, با. با. کے بعد نون آ گیا ہے نہرے دوز کو چمن کر دے بہار آرس ظلمت حشر کو دن کر دے نہارے عارض نہارے عارض واہ واد ضیاء کابا سے روشن ہے آنکھیں منور یہ دل کیسا ہو رہا ہے منور یہ دل کیسا ہو رہا ہے کس کا یہ شیر امیر علیہ سنت کا سبحان اللہ یا سے شیر دوسرا زواد بھی آپ نے پڑھ دیا ہے. اب تیسرا نہیں آ جائے کہیں کتنے زواب لے کر آئے کشتی شہر وردی نقش بندی ہر ایک تیری، ہر ایک تیری، ہر ایک باپ ہر ایک تیری طرف مائل ہے یاغو مائل ہے یاغو تھا سنا مقصود ہے ارض غرض کیا غرض کا آپ تو کم قابل ہے ہوس کا آپ تو قابل ہے رس کا آپ تو قابل حیا جی آج الف واو یا نہیں آ رہا ہے آج ہا با کاف واد آ رہا ہے پھر سا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروخ ہے اصول الاصول بندگی استاد ور استاد ور کی ہے پہلا یاگ ہے یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار بار بار آؤں بنے آخر مدینے میں مزہ بہت اچھی بات ہے کہ تینوں شیر پڑھ لیں یا صرف ایک ہی اسلامی میں پڑھ لیں تو یہ ہونا چاہیے سب شیر تیار کر کے لائیں راہ راہ پور خار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افغار ہے کیا ہونا کیا ہونا ہے 45 سیکنڈ باقی ہے اس کے بعد پتا چل جائے گا کہ مرحلے میں کیا ہونا ہے یا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے یہاں پانچ جاتے ہیں چار چار پھرتے ہیں نور یا تھا ہاں آپ نے ہاتھ سے پڑھ دیا یہ کی شہنشاہ شاہ بالا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شاہ بالا کی آمد آمد آمد آمد ہے یا الہی جب چلوں تاریخ راہے پل سے رات آفتاب نور الہدا کا ساتھ ہو کمالِ ساتھ حسن حضور ہے کہ گمانِ نق سے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں دھواں نہیں نون نام حق پر کرے محبوب دلو جہاں قرباں حق کرے ارش با... تا فرش نسارے حق کرے ارش تا فرش نسارے عارض وقت مکمل ہو چکا ہے آپ نے ذات سے شیر دیا مگر انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ دونوں نے اپنی اپنی باری پر درست اشار دیے ہیں آپ نے ایک شیر پڑھا باپو کہ گمانِ نقش جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شم ہے کہ دھواں نہیں بتائیے باپو نے اس میں کیا غلطی کی ہے وہ کمالِ حسن حضور ہے کہ گمانے نقش جہاں نہیں ہاں بھائی کوئی بتائے گا آپ کیا کہتے ہیں غلط نہیں ہے اچھا آپ خود ہی بتا رہے ان سے پوچھتے ہیں نا کوئی بتائے گا کہ اس میں غلطی کیا ہے کہ گمانے نقص نہیں آپ بتائیں گے نقشے جہاں نہیں چلو بھائی اور غلط کر دیا بیٹھ جائیے جی وہ کمال وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی کیا نام ہے آپ کا ماشاء ماشاءاللہ آپ کو اعلیٰ کے اتنے کلام ایسے کلام یاد ہے ماشاءاللہ اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص نقش سے نہیں نقص جہاں نہیں ان کو مدنی تحفہ پیش کیا جائے سبحان اللہ وقت مکمل ہو چکا ہے پہلا مرحلہ ختم ہوا اور دونوں کو برابر برابر پوائنٹس ملیں گے کوئی بھی اس میں بازی نہیں لے گیا برابر نمبر ہیں دیکھتے ہیں آگے کس کا پلہ بھاری ہوتا ہے پلہ تو بھاری کرنا پڑے گا دل آخر کسی ایک کو باہر جانا ہے مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور اب ہم بڑھیں گے اسکور بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں کس کو کتنے نمبر ملے ہیں پھر حروف تحجی شروع کریں مدن اشار کی تقرار میں دو دو نمبر مل چکے ہیں اب ہے باری کلام کا کسوٹی آئیے چلتے ہیں اس مرحلے کی طرف سل حبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ آپ میں سے اگر کوئی کلام پر پہنچ جائے تو بتانا نہیں ہے آپ کو ویسے دکھایا نہیں جائے گا ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے مجھے بتائیے حاضرین کو نہیں دکھائیں گے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں ناظرین کو دکھا دیں یہاں پہ مت دکھائیں ٹھیک ہے ہم ایک کلام میرے ذہن میں ہوگا ابھی مت دکھائیے گا ایک کلام میرے ذہن میں ہوگا مشہور کلام ہوگا دو چیزیں آپ نوٹ کر لیں مشہور ہوگا اور اعلیٰ حضرت ہی کا ہوگا کیونکہ یہ فیضان اعلی حضرت ہے اس کے بعد آپ نہیں جائیں گے فیضان اعلی حضرت ہے تو اعلی حضرت ہی کا کلام میرے ذہن میں ہے اور وہ مشہور ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر مشہور ہے یہ ورنہ میں اپنی اس کی ذمہ داری لوں گا تو مشہور بھی ہوگا اور اعلیٰ حضرت کا ہوگا یہ دو شرائط ہیں اب آپ نے پہنچنا ہے اس کلام تک گیارہ سوال کر کے ہو سکتا ہے کوئی ایک سوال ہی آپ کو پہنچا دے ہو سکتا ہے کوئی بھی سوال آپ کو نہ پہنچا سکے کون سا کلام ہے آج ہماری ٹیم ملیر کے لیے سادی کابینہ والوں کے لیے اسکرین اس پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ہم دکھا دیں گے تاکہ وہ اور لطف اندوز ہوں کلام ان کو بتاؤ ہر سوال ان کو سمجھ بھی آ رہا ہو کیا ہے کلام دکھا دیا ہے اب میری اسکرین بھی بند ہو گئی ہے سامنے ڈشنی رضا ڈشنی رضا ڈشنی رضا ڈشنی رضا جی دا دا سلام دکھا چکے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو اب آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے ہر سوال کے لیے پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس اور آپ جواب دیں گے پچیس سیکنڈ کے اندر آپ اگر اسکرین اب کھول دیں سیکنڈ وغیرہ کے لیے جی پہلا سوال کیا وہ ناز شریف ہے نام جی ہاں وہ ناز شریف ہے دوسرا سوال ہر سوال کے پچیس سیکنڈ ہیں ادائی کے بخشش کے پہلے حصے میں جی ہاں ہدائی کے بخشش کے پہلے حصے میں ادائی کے بخشش کے کل کتنے حصے ہیں دو حصے ہیں جو منظر عام پر متبوہ ہیں جی کیا وہ چار زوالوں پر مشتمل لا نہیں تین سوال ہو چکے ہیں لگتا ہے آج سارے سوال سید کامرانی کر لیں گے مشاورت نہیں ہو رہی کوئی آپس میں وقت کم ہے آپ کے پاس ہر سوال کے لیے پچیس سیکنڈ ہے اور یہاں والوں کو دکھایا نہیں ہے اس لیے یہ بھی سوچ میں ہے چوتھا سوال آپ کریں گے اس کلام کے متلا میں چمک کا لفظ آتا ہے واپس سوال کیجیے اس کلام کے متلا میں متلا میں پوچھ رہے ہیں हाँ. لا چار سوال ہو چکے ہیں پانچواں اس کلام کی بہر بڑی ہے یا چھوٹی ایک سوال کریں سچی بات اس طرح نہیں ایک سوال کریں بڑی ہے یا چھوٹی دو سوالوں میں اس کلام کی بہر چھوٹی ہے لا چھوٹی بھی نہیں پانچ سوال ہو چکے ہیں چھٹا سوال وقت جاری ہے ملیر والوں کو پریشانی آ رہی ہے اب کیا ہوگا پہنچ سکیں گے کہ نہیں پندرہ سیکنڈ باقی ہیں چھٹا سوال آپ کریں گے کیا اس کی ردیت میں واہ واہ کا لفظ واہ واہ آخر میں لا نہیں آتا چھ سوال ہو چکے ہیں کسی پات سوال میں اب پہنچنا ہے ورنہ دو نمبر کا یہ سوال ہے دیکھیں سترہ سیکنڈ باقی ہے جلدی کیجیے سوال ہو چکے ہیں ساتواں سوال باپو جلدی کیجئے اب چھ سیکنڈ رہتے ہیں پانچ پھر ایک سوال کم ہو جائے گا کیا اس, کیا اس کلام کے آغاز میں سرکار کی گیسو مبارک گیسو مبارک گیسو مبارک کا ذکر ہے آغاز میں اس, میں, اس میں اس کلام میں لا سات سوال ہو چکے ہیں ابھی تک نہیں پہنچے ہیں آپ میں سے بھی ایک کسوٹی کر لیں گے انشاءاللہ شاء اللہ جی تیار ہے نا مائک لے کے تیرہ سیکنڈ باقی ہے سات سوال ہو چکے ہیں چار سوال آپ کے پاس ہیں آٹھواں سوال اس کلام کے متلے میں محک لفظ لا لفظ مہک اس کے پہلے شعر میں نہیں آتا متلا یعنی پہلا شعر آٹھ سوال ہو چکے ہیں آپ لوگ ذرا توجہ سے سنتے رہے نواں سوال کریں گے تین سوال باقی ہیں آپ کلام سنیں گے تو مزہ آ جائے گا اتنا مزہ آئے گا آپ کو سب پڑھیں گے ایسا کلام مزہ آ جائے گا کہ اس کلام کے متلے میں ہمارا نبی آتا ہے آپ نے نواں سوال کیا اس کلام کے متلے میں ہمارا نبی آتا ہے دس سوال نو سوال ہوئے کہ اس کلام کے مقتے میں اعلی حضرت نے کل کلر استعمال کیا نام دیکھیے بھائی اور بھی ہو سکتے کلام پہنچ گئے آپ اگر پہنچ گئے تو بس بتائیں پھر سب سے اولا سب سے اولا و ہمارا نبی ایک سوال نے آپ کو پہنچا دیا تو یہ کلام کو سوٹی تھی سب سے اولا و ہمارا نبی یہ میرے ذہن میں تھا کلام اور آپ اس مرحلے کے نمبر حاصل کر چکے ہیں ان کی جو تشویش تھی وہ بھی دیکھنے والی تھی اور جب جواب آ گیا تو تسکین بھی دیکھنے والی ہے سبحان اللہ ایک ٹیم سے سوال ہو چکا ہے اب آپ پر گھبراہٹ آ ہے کہ کیا ہوگا چلے بھائی دوسرا کلام کون سا ہے ہمارے ناظرین کو دکھایا جائے گیارہ سوال کریں گے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اور مشہور کلام ہے میرے ذہن میں ہوگا ناظرین کی آنکھوں کے سامنے ہوگا اور آپ سوال کریں گے دکھا دیا ہے ناظرین کو اسکرین پر میرے ذہن میں بھی اب آ چکا ہے اور آپ سوال کریں گے گیارہ پہلا سوال آپ کا شروع کر دیں 25 سیکنڈ ہے سوال کے لیے آپ نے بتانا ہے میرے ذہن میں کون سا کلام ہے ناظرین نے تو دیکھ لیا ہے مزہ آ گیا ہوگا دیکھ کے کیا سولہ کیا اس کلام کی ردیف میں تمہارے لیے کیا اس کلام کی ردیف تمہارے لیے تمہارے لیے نہیں ایک سوال ہو چکا ہے اور پہنچے نہیں ہیں کہیں قریب قریب بھی نہیں پہنچے دوسرا سوال جاری ہے اٹھارہ سولہ کیا وہ ہدایت کی بخشیش کے پہلے حصے میں ہدائی کے بخش کے پہلے حصے میں لا بہت ریلیونٹ کوشچن ہے دو سوال آپ کر چکے ہیں تیسرا سوال جاری ہے اٹھارہ جا سیکنڈ بعد اس کلام کے شروع میں چمک کا لگ جاتا ہے چمک لا کیا اس کلام میں جنگل کا تذکر آتا ہے لا کیا اس کلام میں میراج کا ذکر کیا گیا مہراج کا ذکر کیا گیا ہے والا حضرت کے کس کلام میں مہراج کا ذکر نہیں ہے اس کلام میں بھی معراج کا کہیں نہ کہیں تو ذکر ہے چار سوال ہو چکے پانچ سوال ہو چکے ہیں آپ کا مائک صحیح کام کر رہا مدینہ مدینہ اس کے سٹارٹ میں واو سے سٹارٹ ہو ہے واو لا آپ نے جو ہدایت کے بخشش کا سوال کیا تھا وہ کیا تھا یہ وہ میراج کا ذکر ہے ہدایت کے بخش کے حصے کے لیے کون سا سوال کیا تھا دوسرا آپ نے پوچھا تھا کہ وہ ہدایت کے بخش کا دوسرے حصے میں آپ نے یہ پوچھا تھا میں نے نام کہا تھا نہیں لا کہا تھا آپ نے پہلا حصہ پوچھا تھا میں نے لا کہا تھا یعنی مراد دوسرا حصہ ہو گیا نا پانچ چھ سوال ہو چکے ہیں کیا اس کلام کے شروع میں کلام کے آخر میں تیرہ کا لفظ آ رہا ہے تیرہ لا اس کلام کے آخری میں نور اس میں اس کلام میں نور کا ذکر کیا گیا نور کا ذکر نور کا ذکر کہاں نہیں ہے اس میں بھی ہے سات سو, آٹھ سوال ہو چکے ہیں رجیب اس کی نور کا بلند سے کیا رجیب اس کی نور کا ہے بل... کیا اس کی رجیب نور ہے نور کا آخری جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں جی جی, ہوتا جی, تم شکر جی ہاں کیا اس میں اعلیٰ حضرت نے سادات کرام کے متعلق بھی اشار لکھے جی ہاں نعم دیکھ لیں اگر آپ پہنچ چکے ہیں تو آپ کلام پڑھ دیں حاضرین کو بھی دکھاتے ہیں صبح میں ہوئی ہے تاریخ کلام بوجھ لیا وہی نوان سوال تھا اور کیا آپ نے طے کیا ہے نئے سوال میں پہنچیں گے دونوں دونوں بالآخر اپنے اپنے کلام کی کسوٹی پر مکمل اترے ہیں اور اپنے اپنی باری کا نمبر انہوں نے حاصل کیا ہے تو ان سے نہ کسوٹی کر لیں اور مائک لے کر آئے بکار بھائی سوالات کرتے ہیں ایک کلام ہے میرے ذہن میں اور آپ میں سے ہر اسلامی بھائی کو ایک سوال ہی کرے گا تو کون کھڑا ہوگا پہلا سوال کرنے کے لیے جی وہ کھڑے ہو رہے ہیں جی اعلیٰ کا کلام ہوگا مشہور آپ صرف اس کے اشارے پوچھیں گے مائک کسی کے ہاتھ میں آپ نہیں دیں گے صرف منہ کے قریب کریں کیا وہ ہزار کے بخشش کے پہلے ہوں آپ کو یاد ہے سارے کے پہلے میں کون سے دوسرے میں کون سے ہیں اکثر یاد ہے اچھا ماشاء اللہ کیا بات ہے اچھی بات ہے وہ کیا سوال کیا آپ نے کیا وہ پہلے ہوں نام پہلے حصے میں بیٹھ جائیے آپ کوئی اور سوال کرے گا جی یہ بھائی جلدی جلدی کھڑے یعنی کےٹر میں کرم کا اسمارٹ فون میں پہنچ گیا آپ پہنچ گئے بھائی ابھی بیٹھ جائے ابھی جواب نہیں دے کوئی اور ہو نہیں ہو کیا فائدہ جی آپ پہنچ گئے جی نہیں بتانا سوال کریں کیا اس کرام کے شروع میں لفظ واحد سے وہ کلام شروع ہوتا ہے کون کون نہیں پہنچا کون کون نہیں پہنچا آپ نہیں پہنچے پہنچ گئے آپ کوئی نہیں پہنچا ہو آپ نہیں پہنچے ابھی تک چلو سوال کر لو پھر کیا اس کلام کے آخر میں رضا کا آئے آخر میں آخری شعر میں ہر شیر میں آتا ہے آخری ہر کلام میں رضا ہے بیٹھ جائیے میرے خیال سے سارے ہی پہنچ گئے میرا مرادی کلام جو میرے ذہن میں ہے ان سے سنتے ہیں جی بتائیے وہاں کیا جود و کرم ہے تیرا، نہیں بتا ہی نہیں, والا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آپ کا جواب بالکل درست ہے ان کو مدنی تحفہ پیش کیا جائے ماشاءاللہ اللہ یہ بہت ہمارے تیز استعمال بھائی ہیں اور ہدایت کے بخشش بھی جانتے ہیں کافی پڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے کلام کسوٹی میں کس نے کتنے نمبر حاصل کیے آئیے اسکور بورڈ پر دیکھتے ہیں اس کے بعد دلچسپ مرحلہ شروع کریں گے حروف صاحد کا دو مراہم دو سیگمنٹ ہو چکے ہیں مدنی اشار کی تکرار اور کلام کا سوٹی دونوں میں دو دو نمبر لے کر دونوں ٹیموں کے چار نمبر ہیں آئیے اب ہم اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں آپ کو حروف ملیں گے آپس میں نہیں بلکہ اس مشین کے ذریعے اور وہ کس طرح ہوگا آئیے دیکھتے ہیں حروف تحت جی مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے ایک ویل جس پر لکھے ہیں اردو کے چھتی حروف ہر حرف سے کوئی نہ کوئی شیر آتا ہے ناتی آشار آتے ہیں ایک شیر جو اب تک اس سلسلے میں پڑا جا چکا ہے مدری اشار کی تقرار میں بھی وہ اب نہیں پڑا جائے گا ایک بار جو شیر ہو گیا وہ دوبارہ یہاں پر نہیں پڑا جائے گا آپ اپنی باری پر اس کو گھمائیں گے اور جس پر آ کر ایرو کے پاس حرف رکے گا اس سے آپ نے شیر پڑھنا ہے پہلے میں گھماؤں ایک بار دیکھو میں مجھے کیا ملتا ہے اللہ رحمت ارے کیا آ گیا ہاں یا اللہ کیا خواہ سے کیا پڑھوں میں خلیل بھائی میری مدد کریں گے آپ بھی خاص سے ہی آتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے میری مدد کرنا شروع ہو گیا حاضرین ہاتھ اٹھایا کریں بولا نہ کریں مجھے بھی آتا ہے شیر خلیل بھائی سے پوچھ لیتے ہیں خلیل بھائی خاص ہے کوئی شیر خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا طرز میں سنا دیں آپ تو وہاں بیٹھے ہیں خلیل بھائی کو چائے پلا یار جی خلیل بھائی خراب rai. حال کیا دل کو پر ملال ماشاء اللہ خلیل بھائی کے لیے سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین اب ہے باری ان ٹیموں کی ٹیم ملیر سے پہلے آئیں گے اسلامی بھائی اس میں اکیلے جواب دینا ہے کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا نہ اشارہ دے گا نہ آنکھ سے بتانا ہے نہ زبان سے بتانا ہے نہ انگلی سے بتانا ہے کسی بھی طرح نہیں کفلے مدینہ لگا رہے گا اور ایک ایک اپنی باری پر آئیں گے اس کو گھمائیں گے اور کوئی نہ کوئی شیر آئے گا وہ بتائیں گے آئیے جی اسد بھائی پسند کریں گے آپ پسند تو ہوگی کوئی جیم جیم پسند کریں گے آپ چلے دیکھتے ہیں جیم آتا ہے کہ نہیں بسم اللہ پڑھ کے سیدھے سے اس طرف سے گھمائیں یہ آج کل ذرا سلو گھوم رہا ہے ابھی رکا نہیں ہے جہاں رکے گا وہ شیر آئے گا ان دونوں سے کوئی شیر نہیں آتا یہ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی ہی ہیں اور شیر نہیں آتا ان سے ایک بار پھر گھمائیں گے اس کو بسم اللہ پڑھ کے ذرا جان لگا کے یہ بھائی یہ آنے والا ہے آپ کے لیے شیر ہو سکتا ہے بہت آسان ہو بہت مشکل ہو عین عین سے آپ نے شیر سنانا ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے ارش حق ہے مسند دے رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول سبحان اللہ آپ نے اپنی باری پر کاپتے ہاتھوں سے شیر مکمل کیا ہے آپ نے نمبر حاصل کر لیا ہے مرحبا آپس میں اس مرحلے میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ توجہ رکھیں اسکرین کی طرف آپ میں سے کون آئیں گے باپو مرحبا آئیے باپو کون سا شیر پسند کریں گے یوسف بھائی آئین سے اچھا بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے ذرا گھمائیں اورنگی والوں کو مدینے لے جائیں یہ آج آئین پہ بڑی مہربانی ہے یہ کہاں آ کے رکا ہے یہ کہاں آ کے روکا ہے بھائی اوپر سے دیکھ رہا ہوں تو گہن ہے نیچے سے آئین لگ رہا ہے دونوں سے سنائیں گے یہ کیا کریں واپس گمائیں واپس گھمائیں باپو یہ کچھ تشویش ہے یہ جیم بتائیے جیم سے آپ شیر گندر دیکھو درم ہوم سا شہن شا ہو یوسف بھائی کے لیے بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ جب بھی سبحان اللہ کہیں اللہ کی رضا کے لیے کہیں اور دل جوئی کی نیت ہونی چاہیے ہمارے اسلامی بھائیوں کی ایک ایک نمبر دونوں نے حاصل کر لیا ہے دوبارہ ملیر کی ٹیم کی باری ہے آپ سیدھے آج سے بسم اللہ پڑھ کر گھمائیں گے کون سا شعر پسند کریں گے کون سا حرف پسند کریں گے تیاری ہو جس کی سارے پسند ہیں گھمائیے بہت ہلکا گھمائے آج آئین کے آس پاس لگ رہا ہے مجھے کوئی واہ واہ سے کون سا شعر پڑیں گے ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزم میں انکا میں تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزم انکا انکا لیں شعر درست مکمل کرنا ہے شیور ہیں آپ ابھی وقت ہے دس سیکنڈ ہے اگر غلط مکمل کر رہے ہیں تو صحیح کر لیں ظہور قیام جہاں وہاں سجود شہاں نیاز یہاں نمازیں وہاں یہ کس کے لیے تمہارے آپ نے دونوں شیر درست پڑھے ہیں سبحان اللہ میں <laughs> نے تو ایسے ہی کنفیوز کرنے کے لیے کہا تھا آپ نے دوسرا ہی باغ سے شیر دے دیا ماشاءاللہ باپو تشریف لے جائیے آپ نے درست شیر پڑھ دیا ہے اپنے باری پر آئیے سادی کابینہ کے نمائندے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائیے سین بھائی اتنا سا یوں ہلکا سا یہ آ گیا ہے دال دال سے آپ شیر سنائے آپ کا وقت جاری ہے انیس سیکنڈ ہے دال دالیاں میں ہر آفت سے بچانا مولا کیا بات ہے اقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور ایمان بے اس وقت اٹھانا مولا یہ کس کا شعر ہے بتائیں گے آپ کس کا شعر ہے یہ امیر علیہ امیر سنت کا کس کس نے ان کا ساتھ دینا ہے جواب صحیح ہے صحیح بتا رہے ہیں ہاتھ اٹھائیں جو جو کہتا ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں اور جو جو کہتا ہے غلط کہہ رہے ہیں وہ یعنی کہ کئیوں کو پتا ہی نہیں ہے آپ کا جواب بالکل غلط ہے آپ نے نمبر حاصل کر لیا ہے لیکن یہ شیر ہے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اور اسے کہتے ہیں روبائی جو چار مصروں میں ہو اس طرح اسے روبائی کہا جاتا ہے آپ نے غلط جواب دیا لیکن یہ ایسے ہی میں نے سوال کر لیا تھا دنیا میں ہرافت سے بچانا مولا بڑی پیاری روبائی ہے اس کو دعا میں مانگا کریں آپ نے بھی درست جواب دیا ہے آخری اسلامی بھائی جی آئیے جی کون سا پسند کریں گے آئین بسم اللہ پڑھ کے گھمائے گی دال دال سے آپ کون سا شیر پڑیں گے دو سوزے سے بلال مجھے درد رضا سا دوسری بار دال آئے آپ کا وقت جاری ہے سولہ دو سو سولہ درد تھا دال سے شیر پڑھنا ہے پلہ جھک سکتا ہے کسی ایک طرف جلدی کرے دال درد دل کر مجھے اتائ جلدی آپ نے شیر شروع کر دیا ہے مکمل کر لیں تو مان لیتے ہیں وقت ختم ہو گیا ہے درد دل کر مجھے آتا یار یاد نہیں آ رہا گھبرا رہے ہیں کوئی بات نہیں آپ نے نمبر حاصل نہیں کر سکے آپ کا شیر ادھورا رہ گیا درد دل کر مجھے اتا یارب دے میرے درد کی دوا یارب آپ مکمل نہ کر سکے ہیں آخری اسلامی بھائی رہتے ہیں روپ تاجی ویل کو گمانے کے لئے آئیے جی بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمانا ہے کیا شعیب بھائی جہاں سے چلا تو گھوم کے وہیں آ گیا ہے بھائی وہ واح سے شیر پڑھیں گے ایسا شیر جو نہ پہلے مدنی اشار کی تکرار میں ہوا ہو نہ اب ہوا ہو ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل اس گل کی یاد میں یہ سداب البشر کی آپ کی آواز بڑی بھاری ہے کے ہے پھر ایک بار ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل اس گل کی یاد میں یہ سداب البشر کی ہے سبحان اللہ یہ میرے نہیں ہے یہ میرے ہے ظاہر میں میرے یہ یا والا میرا ہے واپس ایک بار جذبے کے ساتھ جیسے ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل اس گل کی یاد میں یہ صدا بل ہے سبحان اللہ, اللہ, اللہ اس گل کی یاد میں, میں یہ صدا بل بشر کی ہے جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ, اللہ, اللہ تینوں اسلامی بھائیوں نے دونوں طرف کی ٹیموں سے درست جوابات نہیں دیے ایک جواب غلط ہوا ہے پانچ اشار بتائے گئے چھ میں سے اور کس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں وہ ہم اسکور بورڈ پر دیکھیں گے تیسرا مرحلہ جاری ہے ہمارے حاضرین میں سے کون آنا چاہے گا آواز کوئی نہیں نکالے اسکور بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں تیسرے مرحلے کے لیے سات نمبر ہیں اورنگی ٹاؤن والوں کے ملیر والوں کے چھ نمبر ایک نمبر پیچھے آپ ہو چکے ہیں کوئی بات نہیں مقابلہ ابھی جاری ہے دیکھیں آج کون حاضرین میں سے یہ مدری مننا آپ آئے جلدی سے حروف روپ پر شعر سنانا ہوتا ہے صرف گھمانے کے لیے نہیں آنا شیر بھی یاد ہونے چاہیے بسم اللہ پڑھ کے گھمائیے اب ہاتھ پہنچ جائے گا را آپ کا کیا نام ہے محمد بلال اختاری محمد بلال اختاری کہاں سے آئے اپنا علاقہ ہی بھول گئے یہاں آ کے بڑے بڑے بہت کچھ بھول جاتے ہیں راہ سے شیر سنائیے بلال تاریخ کیا ہو گیا ہے نہیں آتا میں یاد دلاؤں رب ہے موتی آتا ہے نہیں آتا چلو کوئی بات نہیں ان کو مدنی پرچم توفے میں دے دیا جائے تمہان اللہ،, اللہ کون آئے گا یہ آپ نے پہلے بھی کوشش کی تھی اب مدنی منہ کو بھیجنا نہیں رات سے نہیں آپ آئیے حروف تحت جی کے لیے جلدی کیجیے کیا نام ہے آپ کا نزا. حسن رضا ادھر آ جائے. بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے اس کو گمانا ہے شیر یاد ہے نا کوشش کریں گے آپ کے لیے تو آسان آنے والا ہے لگتا ہے ہاں ہاں سیر آتا ہے سوچ پہلے سانس لے لے لمبی سانس لے, لے. پانی منگواؤ ہاں ہم کو بلانا یار پڑھ دو پڑھ دو یہ ویسے کوئی شیر نہیں ہے نہیں یاد آ رہا یاد آ رہا میں پڑھے چلے ہم کو بولانا ہم کو بولانا یار رسول اللہ ہم کو بولانا یا رسول ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کی سدائے ہوں سبحان اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ یہ کلام کا کوئی شعر نہیں ہے یہ ابتدائیہ ہے لیکن پھر بھی ان کو توحفہ پیش کیا جائے کوئی اور آئے گا جن کو پہلے موقع نہیں ملا ہو پیچھے سے کوئی جی آپ آ جائیں چلو حروف تحت جی آخری سلائ بائی بسم اللہ پڑھ کے سیدھے آپ سے آج بہت لو سلو سلو گھما رہے ہیں یار گیا ساتھ سے شیر سنائے محمد رضا محمد رضا جی فری یا جو کرے ہاں لے سار میں ممکن کن کنگی کے خر بش کو خبر محان اللہ ماشاءاللہ اللہ فاس انہوں نے شعر سنایا ہے ان کو بھی مدری تحفہ پیش کیا جائے ماشاءاللہ اللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی کوشش ہے مرحبا میں دیکھ رہا ہوں کئی اسلامی بھائی ہیں جو پورے پورے حروف تاجی سے شعر یاد کر رہے ہیں اچھا ہے نعت کا ذوق بڑھ رہا ہے نعت پڑھنا سیکھ سیک رہے ہیں دے کل مجھے ایک اسلامی بھائی کہہ رہے تھے کہ اس سلسلے کی وجہ سے میں نات کی وہ وہ کتابیں دیکھ چکا ہوں وہ وہ کلام پڑھ چکا ہوں جو کبھی پورے سال میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو تینوں کا بھی یہی حال ہوگا میرے خیال سے تیاری کرنے کے لیے تو بہرحال تین مرحلوں سے یہ گزر چکے ہیں چھ نمبر ہے ہماری ٹیم ملیر کے اور سات نمبر ہیں اورنگی ٹاؤن زیائی کابینہ والوں کے آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. میرا ہے, میرا ہے, میرا ہے شائر کون یہ ہے اگلا مرحلہ اس میں ہم اپنے اسلامی بھائیوں کے سامنے دو باؤل رکھیں گے ان کے اس کے اندر شیر ہوں گے جو شیر ان کے سامنے سے نکلے گا آپ کے سامنے والے اس کے شاعر کا نام بتائیں گے اور وہ بھی پچیس سیکنڈ کے اندر تو اس لیے آپ کو ہوش مندی سے جواب دینا ہے بہت کنفیوزنگ بھی ہو سکتا ہے بہت آسان بھی ہو سکتا ہے ہمارے مدنی منے آ جائیں ایک ایک باول دونوں کو دے دیں اس میں ہے اشار آپ سب تیار ہیں اگر آپ کو آتا ہو تو آپ نے نہیں بتانا ہے نارا لگاتے ہیں فیضان اعلیٰ حضرتبت کے خلاف جنگ نصیبت کریں گے نصیبت سنیں گے انشاءاللہ اللہ شروع کرتے ہیں شاعر کون ایک ایک شیر تینوں طرف سے باری باری دونوں طرف سے اٹھے گا تین تین اشار تینوں نے بانٹ لیا ہے اپنی باری پہ نکالیں اس سے پہلے نہیں نکالے ابھی ٹھیک ہے آپ نے نکال لیا ہے تو دوبارہ نہ رکھیں کھل جائے گا پہلا شیر کون پڑے گا جی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے مشورہ کرنے کی اجازت ہے پڑھیے جوش کے ساتھ پڑھنا ہے دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہےچ ہوں رکھنے کو سر پہ گھر ملے نعلین مصطفیٰ فقط نعلین مصطفیٰ فقط جی بتائیں گے آپ تیار ہیں آپ کے پاس 20 سیکنڈ باقی ہیں اورنگی ٹاؤن والے کس کا ہے یہ شعر لگتا ہے کہ کچھ ٹینشن میں آ گئے دس سیکنڈ باقی ہیں. No. علمی. علمی ہے علمی نظمی نظمی سوچ لیں ابھی علمی کے نظمی نظمی آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور ٹیم اورنگی ٹاؤن والوں نے کیا جواب دیا ہے درست کے غلط جواب درست ہے جواب بالکل درست ہے اس طرح باپو اس طرح بول کے دکھا جواب بالکل جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ ہوسل تو بننا ہے نا سلسلے بھی آگے کرنے ان ان کا جواب درست ہو چکا ہے چہرے پہ مسکراہٹ آ ہے اگلا شیر اب آپ کی طرف سے آئے گا اورنگی ٹاؤن والے پوچھیں گے کون سا شیر ہے باد مخالف تیز آ رہی ہے کشتی ہماری چکرا رہی ہے مجھ دھار میں ہوں مولا بچالو پیارے بچالو لو بچالو کیا بات ہے بڑا پیارا شیر مجھ میں ہوں مولا بچا کس کا ہے یہ شعر بتائیں گے آپ بیس سیکنڈ باقی ہیں ملیر والے سعدی کا بھی نا پندرہ چودہ تیرہ مولانا مستفا مفتی اعظم ہند مفتی اعظم ہند مولانا خان سوچ لیجیے ابھی پانچ سیکنڈ ہے انہوں نے بھی تبدیل کر دیا تھا علمی سے نظمی ہو کیا آپ کا جواب آپ کا جواب بالکل درست ہے بالکل درست ہے دونوں نے ایک ایک نمبر حاصل 네 کر لیا ہے ایک ایک جواب درست دیا ہے دوسرا, <accompagn surrounds> <kings> دوسرا تیسرا شیر آئے گا دوبارہ آپ کی طرف سے ملیر والے پڑھیے حب اہل بیت دے آلے محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے کر شہید جی اعلی حضرت سوچ لیجئے آپ کے پاس ابھی کافی وقت ہے پکی بات ہے اعلی حضرت آپ نے کہا آپ کا جواب کتنا درست ہے جی بتائیے جواب بالکل درست ہے اس طریقے سے کے ساتھ جوش کے جواب بالکل درست بالکل درست ہے ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے لیکن اس شیر کو انہوں نے صحیح نہیں پڑھا آپ نے آپ نے سے کوئی صحیح پڑھ کے سنا گا جی یہ والا شیر غلط پڑا ہے انہوں نے میں کہتا ہوں کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے صحیح پڑھا غلط پڑھا آپ بتائیے چلیں کر شہید रहा. جی کر شہید عشق حمزہ کر شہید عشق حمزہ, حمزہ پڑیں گے کیسے وہ تو وزن ہی نہیں کر شہید ہے شر इش... شہید ہے عشق حمزہ یہ تو شجر شریف کا شعر ہے اور روزانہ ہی تقریباً لاکھوں کروڑوں مریدین جو ہے وہ پڑھتے ہوں گے اعلی حضرت احمد اللہ تعالی علیہ کے امیر علیہ کے تو یہ شعر درست کیسے پڑا جائے گا کون بتائے گا آپ میں سے کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے کیا غلطی ہے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے اس مشرے میں کوئی غلطی ہے پیشوا کا واسطے جی کنفیوز ہو رہے ہیں آپ اورنگی ٹاؤن والے آج ہاں بھائی عوام میں سے حاضرین میں سے لیتے ہیں کوئی بتائے گا کیا غلطی ہے کر شہید عشق حمزہ واہ شہید عشق مصطفیٰ بیٹھ جائیے آپ کا غلط جواب ہے محمد علی شاہ نے درست جواب دیا ہے ماشاءاللہ اللہ یہ ہے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے عشق کے نیچے زیر لگانے سے معنی بگڑ جائے گا معنی بدل جائے گا کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے ان کا جواب بالکل درست ہے ان کو مدنی توفہ دیجیے ماشاءاللہ اللہ اب اس کا مطلب کیا ہوا کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے یعنی عشق کی دعا مانگی جا رہی ہے حضرت حمزہ کے واسطے سے یہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے حبد اہل بیت دے آل, آل محمد, محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے محمد, محمد علی شاہ کے لیے ایک بار پھر سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا جواب دیا انہوں نے بہت دل خوش ہوا آخری شیر باقی ہے انہیں کا سب منہ تکیں گے اس دن جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا دوہائی سب ان کی دیتے ہوں گے انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا انہیں کا, انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا کتنا پیارا شعر ہے بتائیے کس کا ہے یہ شعر اٹھارہ سیکنڈ ہے آپ کے پاس آپ کی طرف آنے والا یہ دوسرا شعر ہے ہر ٹیم سے تین تین شعر پوچھے جائیں دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا چار سیکنڈ باقی ہے کسی کا نام تو لے لیں مداح حبیب سفی جمیل الرحمان مولانا جمیل الرحمان خان نہیں اب آپ بدل نہیں سکتے وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے آپ نے دونوں جواب دیے ہیں ان میں سے کوئی صحیح ہے یا دونوں غلط ہیں یا آپ کا جواب غلط ہو گئے آپ کے دونوں جواب غلط ہیں یہ کلام ہے مولانا بتائیے مولانا حامد رضا حامد خان, خان رحمۃ اللہ تعالیٰ, <تصفح> تعالی علیہ حجت الاسلام کا اور یہ بڑے شہزادے ہیں اعلیٰ عزت رحمت اللہ تعالیٰ کے آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے آپ کا یہ کلام بڑا پیارا ہے گناہ گاروں کا روز محشر. شفیع شفیع خیر الانام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دلہا نبی علیہ السلام ہوگا مولانا حامد رضا خان علیہ رحمٰ کا کلام دو دو اشار ہو چکے ہیں دونوں طرف سے آخری شعر جی باپو بندو کو سات. کس وقت بھی دعا بندوں کو کسی وقت بھی دل سے نہ بلایا ہے امتِ عاصی پہ عجب پیار تمہارا ہے امتِ آسی پہ عجب پیار تمہارا بہت ہی پیارا شیر ہے بتائیے کس کا ہے یہ شیر بیس سیکنڈ باقی ہیں بندوں کو کسی حال میں تم نے نہ بھلایا ہے عاصی پہ عجب پیار تمہارا آٹھ سات چھ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمترحمن چار ابھی بھی بدل سکتے ہیں دو وقت آپ کا مکمل ہو چکا ہے آپ نے کہا مولانا حسن نذا خان آپ کے ساتھ جو اسلامی بھائی ہیں اورنگی ٹاؤن کی سپورٹ میں ہو سکتا ہے خوش ہوں ہو سکتا ہے مایوس ہو جواب ان کا ان کا جواب بالکل غلط ہے ان کا جواب بالکل غلط, غلط ہے وہ آپ کی مسکراہٹ سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا ان کا جواب غلط ہو گیا ہے یہ کلام ہے مولانا جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ نے جواب درست نہیں دیا تین تین اشار باقی دونوں سے پوچھنے ہیں آخری شعر آپ پوچھیں گے کس کے دامن میں چھپیں کس کے قدم پر لوٹے تیرا سگ جائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا تیرا سگ جائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا مسترحت مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحم سوچ لیجئے ابھی بھی بدل سکتے ہیں آپ جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ اس کلام کا یہ شعر آپ بہت شیور ہو کر جواب دے رہے ہیں ان کا جواب بالکل درست ان, ان کا جواب بالکل درست ہے اللہ! سبحان اللہ تین تین اشار ہو چکے ہیں اور دونوں طرف کی ٹیموں نے کتنے جواب درست دیے ہیں کتنے غلط دیے ہیں آئیے ہم اسکور کارٹ کی طرف جا کر دیکھیں گے دونوں سے تین تین اشار پوچھے گئے تھے اور جو زیادہ نمبر لے گا وہ آگے بڑھے گا حاضرین بتائیں گے کس کا شعر ہے حاضرین سے شعر پوچھتے ہیں اسکور کارڈ دیکھیے اس مرحلے میں شاعر کون میں دونوں نے دو دو نمبر حاصل کیے ہیں کوئی اپسٹ نہیں ہوا ملیر والے بدستور آٹھ نمبر پہ ہیں اورنگی ٹاؤن نو نمبر پر ہیں دیکھنا آگے کیا ہوتا ہے بتائیے یہ کس کا شیر ہے میرے امال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا کوئی بتائے گا چند ہاتھ اٹھے کم ہے آج جی آپ بتائیے کھڑے ہو جائیں اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ حضرت جواب غلط ہے بیٹھ جائیے جی آپ بتائیے کھڑے ہو جائیں امیرہ علیہ امیر علیہ سننا جواب غلط ہے جی مفتی اعظم مولانا مسافر آپ بتائیے ان کا جواب درست ہے درست ہے مفتی اعظم ان کے ساتھ ہے سب آپ کا جواب بالکل درست ہے مفتی آزم ہند مستفار رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کا شیر ہے دونوں کو توحفہ دیتے ہیں ماشاء اللہ بتائیے یہ کس کا شعر ہے بڑا ہی پیارا شیر ہے شیر ہے جام اپنا جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساکیا ناچ سن کر حال اتیں ہو رو رو کے غیر بتائیے کس کا شعر ہے یہ آواز نہیں نکال نکالنے آپ کو نہیں بتا ہے کوئی جس کو نہیں پتا سبھی کو پتا ہے تو کیسے نہیں بتا ہوگا میں نے مقتہ پڑ دیا ہے مکتے کا مطلب ہوتا ہے آخری شعر اور آخری شیر میں شاعر کا اپنا نام ہوتا ہے اپنا تخلص ہوتا ہے پھر بھی پوچھتے ہیں کوئی ہو سکتا ہے غلط جواب بھی آئے امیر احل سنت جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ان کو تحفہ دے بھائی آخری شیر پوچھتے ہیں بتائیے یہ کس کا شعر ہے شعر ہے شیر امیر احل سنت کا ابھی پوچھا گیا نا اب پوچھتے ہیں یہ کس کا ہے شیر ہے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرات و جا او پاؤں رکھنے والے یہ جا. چشم چشموں سر کی ہے جی پیچھے سے بالکل پیچھے سے جی جلدی آگے آگے بتائیے کس کا ہے یہ شعر زور سے اعلیٰ حضرت اعلی حضرت پورا نام لیں امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آگے آگے بھی تو کچھ بولے رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا جواب بالکل درست ہے ان کو بھی توحفہ پیش کیا جائے مدنی توحفہ لینے بھائی ماشاءاللہ ہمارے حاضرین بھی بڑے بازوک معلوم ہوتے ہیں کافی اشار کی معلومات ہے اور ٹیم ملیر اور ٹیم اورنگی ٹاؤن کافی دو دو جواب دے سکے ایک نہ دے سکے دونوں نے ایک ایک نمبر نہیں حاصل کیا پچھلے راؤنڈ میں چار مرحلے ہو چکے ہیں آئیے اب بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کس طریقے سے ذوق نات ہے ہے ہے ہے اب تک کا سب سے مشکل راؤنڈ ہو سکتا ہے یہ میں کہوں کہ ذوق نات کا تو غلط نہیں ہوگا درست کیجیے کیا درست کرنا ہے میرے پاس یہ پزل باکس ہے ایک شیر آپ کو دکھایا جائے گا اسکرین پر اور اس شیر کو آپ بنائیں گے کم سے کم وقت میں یہاں پر اس باکس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ شیر کس باکس میں ہے پہلے آپ دیکھیں گے اپنی باری کا شیر اسکرین پر غور سے پھر آپ یہاں پہ بنائیں گے آپ تیار ہیں دونوں hmm. ٹیمیں کل سب سے کم وقت میں پزل بنائے فورٹی ون سیکنڈ میں آج کوئی اس سے بھی کم وقت میں بنا دے تو کیا بات ہے سب سے پہلے کون آئے گا اورنگی ٹاؤن والے کے ملیر والے اچھا آپ آئیں گے ملیر والے آپ میں سے باپو آئیں گے پہلے شیر دیکھیے اسکرین پر غور سے شیر دیکھنا ہے کو یاد کر لینا ہے. شیر دکھائے ہمارے ٹیم ملر والوں کو ہاں کیا پیارا شیر ہے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ابو یاد ہے شیر ٹیم ملیر آپ کے ہیں پزل جس میں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے مچا جھوم آپ کا شاید میرے <laughs> خیال سے دوبارہ وہ باکس چینج ہو گیا آج ان کے شیر اس میں ہیں ان کے شیر اس میں ہیں دوبارہ ایک بار شیر دکھا دیں ان کو اور پھر سے دوبارہ کاؤنٹر چل شیر ایک بار دکھا دیں ملیر والوں پھر آپ کو یاد ہے اب آپ یہاں سے بنائیں گے بہت معذرت آپ کو تکلیف ہوئی ان کے نمبر چلا دیے جائے سیکنڈ جتنا کم وقت میں بنائیں گے اتنا فائدہ ہوگا آپ وہاں سے ان کے ہیلپ کر سکتے ہیں شیئر پڑھ سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس کے بعد یہ لگائیں یہ لگائیں الٹا لگا رہے کتنا ہے آپ کا وقت ہوا ہے اڑتیس سیکنڈ کم سے کم وقت میں جو لگائے گا وہ نمبر حاصل کرے گا دوسرے کو نمبر نہیں ملیں گے اگر دونوں برابر ٹائم میں لگائیں تو دونوں کو نمبر ملے گا ایک دل ہمارا اوپر مسرا پورا نہیں واپس آپ کا شیر مکمل ہو چکا ہے شیر مکمل ہو چکا ہے درست مکمل کیا ہے ماشاء ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں انہوں نے ایک منٹ اور پانچ سیکنڈ میں شیئر مکمل کیا ہے اللہ تیار ہے آپ لوگ کون آئے گا باپو آئیں گے چلے بھائی باپو کے لیے ہمارے ٹیم اورنگی ٹاؤن والوں کے لیے کون سا شیئر ہے اسکرین پر دکھائیں جو انہوں نے پورا کرنا ہے یاد رہ جائیں گی یہ بے باقیاں نفس تو, تو رام ہو ہی جائے گا رام مانے کاب میں آنا آ جائیے آپ کے لیے یہ تھوڑا سا ضرور ضروری شروع آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے آپ شروع کر دیجیے شیر لگا نہیں رہے گا آپ پڑھتے رہیے یاد رہ جائیں گی یہ بے باقیاں نفس تو رام ہو ہی جائے گا نفس تو رام ہو ہی جائے گا یاد رہ جائیں گی بے باکیاں یاد رہ جائیں گی یہ بے باقیاں ایک منٹ پانچ سیکنڈ سے کم وقت میں لگانا ہے چھبیس سیکنڈ ہو چکے ہیں تو رام ہو ہی جائے گا نفس تو رام ہو ہی جائے گا نفس تو نفس تو رام ہو ہی جائے گا یاد رہ جائیں گی رہ آئے گا یاد یاد سکے یاد رہ جائیں گی بے باقیاں یہ بے بہت تیز آج چل رہے ہیں ففٹی سے یاد رہ جائیں گی یہ بے باقیاں نفس تو نفس تو رام ہو ہی جائے گا نفسا نفس یہ نفس تو آرام ہو, ہو ہی جائے گا ابھی تک پورا نہیں ہوا ابھی تک پورا نہیں ہوا یہ تو دونوں ساتھ ہے تو تو یہ ایک ساتھ ہے دونوں ایک منٹ اور پچیس سیکنڈ ہو چکے ہیں شیر آپ نے بہت اچھا مکمل کیا لیکن کچھ تاخیر ہو گئی ہے اور ان دونوں نے اپنے اپنی باری پر اس پزل میں باکس میں شیر مکمل کیے پزل بنائے شیر درست مکمل ہوا ہے یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں نفس تو, تو رام ہوئی جائے گا یعنی جو زندگی میں گنا کرتے ہیں جو خطائیں ہیں جو بے باکیاں ہیں وہی وہ یاد رہ جاتی ہیں نفس تو بلاخر قابو میں آ جائے گا زندگی میں نہ صحیح تو مرنے کے بعد لیکن بے باکیاں یاد رہتی ہیں اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق بخشے آمین دونوں ٹیموں نے اپنی اپنی باری پر شیر بنایا اور ایک ٹیم نے ایک منٹ پانچ سیکنڈ میں بنا کر اس مرحلے کو جیت لیا ہے ٹیم ملیر ماشاءاللہ اللہ ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کی سزا ماشاءاللہ اللہ وقت زیادہ ہو گیا تھا ایک منٹ پچیس سیکنڈ کیوں باپ خیریت گبرا گئے تھے نہیں دراصل یہ انہوں نے کہا نا کہ تو شاید اسکرین پر نہیں دکھایا پر شیر ہوگا تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں وہ کیسے دکھائیں گے شیر تو یار دونوں اعلی آزت کے ہیں دونوں کے شیر مکمل ہو چکے ہیں اور اسکور کارڈ کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کس نے کتنے نمبر حاصل کی ہیں اورنگی ٹاؤن اور ملیر کا سخت مقابلہ جاری ہے ملیر والے پہلے پیچھے تھے ایک نمبر اور شاید اب ایک نمبر آگے ہو چکے ہوں ملیر کے دس نمبر ہیں اورنگی ٹاؤن زیائی کابینہ والوں کے نو نمبر ہیں پانچ مرحل سے گزر چکے ہیں تین مرحلے باقی ہیں ہمارے ناظرین کے آئیے کچھ کال لیتے ہیں ایک کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنے مقابلے کو مزید آگے بڑھائیں گے کچھ کال سنا دیجئے ہمارے اسلامی بھائیوں کو چائے بھی پیش کیجیے سلو وال حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ الجل ذوق ناک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, دعا ہے کہ اللہ مدنی چینل کو شاہ رباد رکھے اور ہمارے میٹھے میٹھے سونے سنے پیارے پیارے باپا جان کا سیاحتا دیر ہمارے سر پر قائم ہوتا پر کوئی جو بھی ہمارا مدنی چینل کا سلسلہ آتا ہے ایک سپاہ کر ایک ہے جو بھی آتا ہے سلسلہ علم دین کا خزانہ لے کر ہی آتا ہے الحمدللہ اللہ زبجل بہت ہی علم دین حاصل کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگلی کا شوق نات یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خلیل بھائی ایک فرمائش آئی تھی سلسلے کے شروع میں چند اشار اس کے سنائے پھر کچھ مرحبا مصطفیٰ کی دھومے مچاتے ہیں انشاء اللہ سلو حبیب صلی اللہ تعالی سونا جنگل رات راسے کاجل چرانا یہ محاورہ ہے آنکھ سے کاجل تو نہیں چرایا جاتا لیکن جب چور کی چالاکی بیان کرنی ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایسا شاطر ہے کہ آنکھ سے کاجل چرا لیں یعنی گویا ایسے شاطر چور نفس و شیتان اور اس کے چیلے ہمارے پیچھے پڑے ہیں جیسے آنکھ سے کاجل چرا لیں اور پھر ہم جیسوں کا حال کیا ہے کہ میٹھی نیند میں پڑے گنا کے مزے لے رہے ہیں اور ماض اللہ لفظات دنیا میں محب تو اعلیٰ کس پیارے انداز میں ہمیں سمجھا رہے آنکھ سے آنکھ سے کا جل چور یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے کا کے ناظرین احمد مصطفیٰ کی بھی دھومیں مچ رہی ہیں جشن ولادت کا سلسلہ جو ہے وہ بھی آنے والا ہے ربیع الاول کا مہینہ سفر کے فوراً بعد ہے ابھی سے دھومیں مچانا شروع کر دیں تیاریاں شروع کر دیں جھنڈے نکال لیں جھنڈے لے لیجئے چراغ کی تیاریاں کر لیجئے شریعت کے مطابق انشاءاللہ ہمیں خوب دھوم دام سے ماہ میلاد منانا ہے انشاءاللہ کچھ جشن ولادت کی دھومیں مچائیں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 جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے جب تلک لے چاند سارے دل ملا جائیں گے تب تلک جشن ملا دب تلک جائیں گے اللہ, اللہ, اللہ اللہ ہو لا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا سرکار کی آمت مر دلدار کی آمت مرحبا کی کی by <laughs> Hadha. ڈورنڈے ارے لہرانی کے ہمارے ڈور میں جھنڈے ارے لہرائیں گے ساری رنگ را at all. سارے کہو آقا کی آمد مرحبا پاب کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا پر میں بھی ہم یہی نارا لگا there is a نعت دیکھ رہے ہیں کل رات اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملا ہر ہفتے کو جیسا کہ معمول کے مطابق مدری مذاکرہ ہوتا ہے مدنی مذاکرہ فرمائیں گے ضرور اس مدنی مذاکرے کو بھی دیکھنا ہے وہاں بھی جشن رضا اور جشن ولادت کی انشاءاللہ شاء مچائیں گے اور ہمارا یہ سلسلہ پچیس سفر المظفر تک اتوار سے جیسے کل مدری مذاکرہ ہے تو پرسوں سے دوبارہ کنٹینیو ہوگا اور جمعہ تک انشاءاللہ شاء پچیس سفر المظفر کو جشن رضا بھی مناتے ہوئے ذوقیہ نات کا فائنل آپ دیکھیں گے دیکھتے ہیں سکور بورڈ اور پھر چلتے ہیں اپنے اگلے مراحل کی طرف اور اورنگی ٹاؤن اور ملیر کی ٹیموں میں سے آج فیصلہ ہونا ہے کسی ایک کے درمیان وہ مقابلہ دیکھتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد دو ٹیمیں ہیں نو نمبر ہیں اورنگی ٹاؤن والوں کے ملیر سعدی کابینہ 10 نمبر ایک نمبر سے آگے بڑھ چکے ہیں کسی ایک نے آج ہم سے جدا ہونا ہے تین مراحل مزید باقی ہیں پانچ ہو چکے ہیں آٹھ مرحلوں کا یہ سلسلہ ہے آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلوں کی جانب اور ان میں ذوق نات کو بڑھاتے ہیں نات شریف کے ذوق کو بڑھاتے ہیں اگلا مرحلہ ہے غور سے دیکھیے آئیے یہ شروع کرتے ہیں ہمارے حاضرین یہاں کے ناظرین یہاں کے حاضرین اور ناظرین بولیں گے نہیں آپ کو ویڈیو دکھائی جائے گی دونوں کو باری باری اور اس میں کچھ پڑھا جا رہا ہوگا ناز شریف آپ بتائیں گے کون سی نات پڑ رہے ہیں مبلک دعوت اسلامی ہمارے بابل مدینہ کراچی کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ یہاں پر آ کر سلسلے میں بھی شرکت کر سکتے ہیں ان کے لیے دعوت ہے فیضان مدینہ کے مدینہ اسٹوڈیو میں یہ ترکیب ہے آپ فیضان مدینہ آئے آپ کو یہاں پر آ معلومات مل یہاں آ کے دیکھنے کا لطف الگ ہے آپ کو ذوق نارتھ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اورنگی ملیر والوں کے لیے پہلے کون سی ویڈیو ہے کون مبلک دعوت اسلامی کیا نعت پڑھ رہے ہیں آپ غور سے دیکھیں گے آپ کو سنا ہی نہیں دیا جائے گا اور پھر آپ بتائیں گے پچیس سیکنڈ میں کہ یہ کیا پڑھ رہے تھے اگر آپ لوگ پہنچ جائیں تو بولیے گا نہیں پلیز آخر میں انشاءاللہ شاء آپ سے جواب لیں گے سکھائیے پہلی نعت کی کلپ سناٹا تاریخ ہے منچ پر بھی حاضرین میں بھی پورا اسٹوڈیو خاموش ہے اٹھارہ سیکنڈ باقی ہیں کچھ پہنچے ہیں قریب کچھ ہاتھ اٹھ رہے ہیں حاضرین پہنچے ہیں پندرہ سیکنڈ بارہ سیکنڈ باقی ہیں کسی کلام کا بتانا ہے آپ نے کیا پڑھ لیتے جلدی کیجیے آٹھ سیکنڈ باقی ہیں چار اس کے بعد موقع نہیں دیا جائے میرے مشکل کشا غریب نواز میرے مشکل کشا غریب نواز آپ بھی متفق ہیں سارے سے کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں بھائی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے دیکھتے ہیں ان کا جواب کتنا درست ہے کتنا غلط ہے کلام تک نہ پہنچ سکے ویسے آپ کو ایک نمبر کی برتری حاصل ہے ہو سکتا ہے کہ یہ برتری قائم اب نہ رہے یا ہو سکتا ہے یہ بھی نہ بتا سکیں دونوں کو ایک ایک کلپ دکھایا جائے گا نعت پڑھی جا رہی ہے لیکن کون سی ہے یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے اب آپ کی باری ہے ملیر والے تو نہیں بتا سکے اورنگی ٹاؤن سادی کابینہ ضیائی کابینہ والے جی آپ بتائیں گے آپ کے سامنے جو ویڈیو ہے کون سے کلام ہے چلائیے ان کے لیے ہاں بھائی کہیں کچھ پہنچے آپ کی گاڑی کچھ تو الفاظ ہوں گے نا حمزہ ان کی شان میں ہے یہ دیکھ لیں آپ باپو کچھ اور کہنا چاہ رہے لگتا ہے امیر حمزہ کی شان میں آپ نے سے کوئی بتائے گا یہی ہے کلام چلو دیکھتے ہیں ان کا جواب کتنا درست ہے شہدا کاشی پل کر خدا میرے امیر ہمارے امیر امیر حفظہ جی شیر, شیر، وہ تو ہے ہی نہیں تھا اس میں شیر پڑا کا ہے شیر پڑا ہے کوئی باپو آپ بتائیں شیر پڑا کوئی ابتدا ہی دکھائی گئی ہے اچھا نہیں, آپ بتا دیں کون سا کلام کا اشارہ دے, دے تو ظاہر ہے کہ یاد ہو جائے ضروری نمی تو نہیں عبد اللہ میں بول دیتے تو مان لیتے پہلے بھی اسی طرح ہوا ہے درست جواب دے چکے ہیں ماشاء اللہ ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کی سدائے بہت کنفیوز تھے جب ویڈیو دیکھ رہے تھے اور بالآخر ان کا جواب درست ہو چکا ہے دو دو نمبر کا یہ سوال تھا آئیے دیکھتے ہیں غور سے دیکھیے مرحلے کے بعد کس کا کیا اسٹیٹس ہے اورنگی ٹاؤن والے پھر سے شاید تھوڑا سا آگے بڑھ گئے ہیں نمبر ہے گیارہ اور ملی والے دس لیکن ابھی بس نہیں ہوئی ہے ابھی دو مرحلے باقی ہیں اگلا مرحلہ ہے اس کا نام ہے اشارے اچھے اچھے پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت اشارے اشعار کی جانب اشارے ہوتے ہیں اس میں آپ اپنی باری پر اپنا اشارہ اٹھائیں گے اور سامنے والی ٹیم میں سے کسی سے بھی پوچھیں گے یہ ہے اشارے کا فارمیٹ آئیے چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف اشارے میرا ہے میرا ہے میرا ہے میرا ہے اشارے ہیں یہاں پر دس اور آپ چھ ہیں کوئی چار اشارے رہ جائیں گے آپ کے پاس آپشن ہے اچھا خاصا کوئی سا نمبر آپ لے سکتے ہیں پہلے ملیر والے آئیں گے اب کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا آپ اکیلے سفر کریں گے اکیلے جواب دیں گے کوئی سپورٹ نہیں کرے گا آپ کا جواب درست ہو یا غلط کوئی بولے گا نہیں آپ کے ساتھی بھی نہیں بولیں گے آئیے کون آ رہا ہے پہلے مائک لے کے زی جی. باپو کون سا نمبر لیں گے بتائیں سکس نمبر six. نکال لیں پھر دیکھ لیں پھر ان تین میں سے جس سے آپ چاہیں پوچھیں آپ کو لگے کہ کس کے لیے مشکل ہوگا اس سے پوچھنا چاہیے کس سے پوچھیں گے حسنین حسن بھائی کو دکھائیے اشارہ اور کیمرے پہ بھی دکھائیے ہمارے ناظرین بھی دکھے چادر بردو تنی فائن چشتی شاعر کا نام بھی لکھا ہے جی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور کے ساتھ نور نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے سبحان آگے پورا شعر کرنا ہے چاندنی میں گو بیگوے دو جہاں کون چل مالو ماں آج کی دے دیا ہے صبح اللہ, بار... اللہ اب آپ کی بار باری آپ سے پوچھا جائے گا کون آ رہا ہے جی باپ کون سا نمبر لیں گے پانچ نمبر پانچ نمبر نکالے دیکھ لیں کس سے پوچھنا ہے یہ بھی پھر طے کیجیے گا کس سے پوچھیں گے سب سے کونے والے بھائی فیضان بھائی بتائیے یہ کس شیر کی طرح اشارہ ہے مولانا حسن رضا خان کا یہ شعر ہے رحمتہ اللہ تعالیٰ نہیں حکومت لکھا ہے آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے سمجھ گا جلدی نہیں ہے آلم نے رنگ بدلا سبھی مائک کے قریب ہو جائے آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا آلم نے رنگ بدلا سبھی شب بلاد کس کس کو لگتا ہے جواب درست ہے سب کا ہاتھ اٹھ گیا ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے اللہ شاء اللہ, اللہ, اللہ دونوں نے ایک ایک جواب درست دے دیا ہے میرے خیال سے دونوں آسان اشارے تھے اس میں آسان بھی ہو سکتے ہیں مشکل بھی ہو سکتے ہیں کچھ پتا نہیں ہے جی کون آ رہا ہے سید کامران بھائی جی حضور کون سا نمبر لیں گے آپ نمبر. نو, نمبر. نو نمبر نو نمبر نکالیے بائک نہیں چل رہی جی کس سے پوچھیں گے شعیب بھائی دکھائیے ان کو بھی دکھائیے اور ناظرین کو بھی دکھائیے اعلیٰ حضرت کے کسی شیر کی طرف اشارہ ہے کوئی آپ کے اسلام بھائی بولیں گے نہیں پلیز آپس میں بات ہلکی سی آواز بھی آئے گی تو کوئی بدگمانی کر سکتا ہے آپ کے پاس چودہ سیکنڈ باقی ہیں اشارہ ہے شیر کسی بھی شیر کے طرف بتائیے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دلہا دونوں آلم کا دُلہا ہمارا نبی دیکھ لیں یہی ہے اپنے مولا کا پیارا ہم لمکا دو کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ آپ نے بھی درست جواب دے دیا ہے اب آپ میں سے کون آئے گا جی کون سا نمبر لیں گے کون سا دس نمبر نمبر دیکھ لیجئے ان میں سے کس سے جواب چاہیے دو باقی ہیں جس نے ایک بار جواب دیا وہ دوبارہ نہیں دیں گے اسد بھائی اسد بھائی سے دکھائیے ان کو بھی اور کیمرے پہ بھی یہ کسی شیر کی طرف اشارہ ہے مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالی علی کے بہت آسان اشارہ وہ نور, نور دے نور تین نور تین نور الفاظ اشارے میں مل رہے ہیں پری کوارٹر فائنل والوں کو دو دو ملتے تھے جلدی کیجیے چھ سیکنڈ رہتے ہیں آپ کے پاس تین آپ کا وقت ختم ہو رہا نور دے یاد نہیں آ رہا وقت ختم ہو چکا ہے آپ جواب نہیں دے سکے ہیں یہ شیر تھا وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ وا گھر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں مشہور شیر ہے لیکن نہیں بتا سکے ہوتا ہے کوئی بات نہیں کون آئے گا آخ آخری اسلامی بھائی آ جائیے آپ میں سے کون رہ گیا ہے آپ ہی رہ گئے انہی سے پوچھا جائے گا آپ کون سا نمبر لیں گے آٹھ مائک نہیں چل رہا نمبر آٹھ نمبر آٹھ نکالیے دکھائیے کیمرے پر دکھائیے اسلامی بھائی کو بھی دکھائیے یہی رہ گئے آپ اسکرین پہ دیکھ لیا اگر جی امیر علیہ سنت کے کسی مشہور شیر کی طرف اشارہ ہے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے آرزو ہر بے کسوں مجبور کی آپ شیور ہے یہی ہے ہر تھرس میں یہی دعا مانگی جاتی ہے ہو سکتا ہے یہ نہ ہو تو باپو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے تو نصیب اپنا اپنا نصیب اپنا آپ کا جواب بالکل درست ہے الحمد اللہ امیر علیہ سنت کا مشہور شیر جو درس میں بھی پڑھا جاتا ہے دعا میں کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے ترے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی یہ شیر تھا آخری اسلامی بھائی رہتے ہیں جی کون سا نمبر لیں گے آپ نمبر سات, نمبر سات نمبر سات نکالیے دیکھیں کیا ہے اشارہ دکھائیے کیمرے پہ بھی ان کو بھی بہت ہی آسان شیر ہے میرے خیال سے جواب جو دیں گے آپ جی شر ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا بارہویں والے کئی ہے شار کیوں بارہویں آپ کا جواب ایک نمبر ویسے کم تھا تبدیل کرنا ہے خاص آپ کے لیے شفقت لے لیتے ہیں آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے آپ چھ کے چھ جواب آج ملے ہیں ایک جواب شاید نہیں ملا عوام میں سے حاضرین میں سے کون آئے گا جی آپ آ اشارہ نکال کر خود ہی بتانا ہے کس شیر کی طرف ہے یہ اشارہ جلدی سے آئے جلدی جلدی وقت کم ہے ہمارے پاس کون سا لیں گے دو نمبر کیمرے پر دیکھیں کس شیر کی طرف ہے یہ اشارہ دو الفاظ لکھے ہیں صبح اور ہوا پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس ایک منٹ جی صبح ہوتے بغیر, میں, بغیر, میں, بغیر, بغیر میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا واپس ایک بار دیکھیں واپس دیکھیں غلط جواب دے رہے ہیں آپ کس شیر کی طرف ہے یہ اشارہ نہیں پتا کون بتائے گا صبح اور ہوا کون بتائے گا اس اس اشارے کا جواب بہت مشکل ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی یہ حضرت کا ہے تو حضرت لکھا ہے اعلی حضرت کا یہ شیر کون سا ہے بھائی ایک ہاتھ اٹھ گیا ہے بلاخر ہاں بھائی ایک ہی ہے چلے بتا دیں بھائی آگے بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر گئی ہے کنیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر ہوا یہ کدھر کی ہے سبحان اللہ ان کا جواب بالکل درست ہے ان کو ایک بار پھر تحفہ دے دیں وقار بھائی ماشاء اللہ اشارے مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور ہمارے حاضرین مجھے تو زیادہ ایکسپرٹ وہاں بھی نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے اگلے سال ذوق ناتھ میں ان کو موقع مل جائے مرحلے سات مکمل ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں کس کے کتنے نمبر ہیں اسکور بورڈ دکھائیے اور پھر ہوگا آخری فیصلہ کل راؤنڈ را اشارے میں ملیر والوں نے دو نمبر لیے تین نمبر لیے اورنگی ٹاؤن والوں نے اس طرح ایک نمبر اور کم ہو گیا ہے ملیر والوں کا دو نمبر زیادہ ہے آپ کے پاس چودہ نمبر ہیں اورنگی ٹاؤن والوں کے آپ کو سوشل میڈیا پر بھی فیوریٹ قرار دیا گیا تھا اسکور بورڈ ہمیں نیچے نظر نہیں آ رہا اب آخری راؤنڈ ہے اس میں فیصلہ ہونا ہے کس نے گھر جانا ہے اور کون سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہے آخری راؤنڈ کے لیے آپ تیار ہیں بالکل دلوقع. آئیے چلتے ہیں شیر مکمل کیجیے کی طرف لیکن جذبات کے ساتھ ہر شیر پہ سبحان اللہ کی سدائے ہوں جب بھی شیر پڑے آئیے نارا لگاتے ہیں غیبت خلاف جنگ جاری رہی بت کے خلاف جنگ جاری رہی آئیے دیکھتے ہیں شیر مکمل کیجیے میرا ہے میرا ہے میرا ہے اپنی اپنی بیل چیک کر لیجیے صحیح بج رہی ہیں تیار ہیں آپ جو پہلے بیل بجائے گا وہ شیر مکمل کرے گا شیر درست مکمل کرنا ہے اور اپنے وقت میں مکمل کرنا ہے اور جہاں پر آپ بیل بجائیں گے وہاں شیر روک دیا جائے گا آپ تیار ہیں دونوں ٹیمیں شیر پڑھو پہلا شیر دس شیر پڑے جائیں گے دس نمبر کا یہ سب سے بڑا راؤنڈ ہے شیر ہے بڑا پیارا شیر حامد حامد و محمود ٹیم ملیر نے پہلے بیل بجائی ہے جی حامد وزرس مح... حامد و محمود و محمد دو کے سردار ر... حامد و محمود و محمد دو کے سردار ارا جان سے پیارا رحمت کی سرکار جان سے پیارا راج, راج دلارا رحمت کی سرکار دیکھ لیں صحیح کر لیں چار سیکنڈ ہے جان سے پیارا جان سے پیارا راج دلارا دو جگ کی سر رحمت کی سرکار, سرکار, سرکار, سرکار پڑا تھا آپ کا جواب بالکل درست ہے <سؤال> ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے ہر شیر پر ایک نمبر آپ نے حاصل کر لیا ہے جو دو نمبر کا گیپ تھا وہ ایک نمبر کا ہو گیا ہے لیکن ابھی نو شیر باقی ہے اگلا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے بہت ہی پیارا شر گر بجائیں گے گر کوئی نشانہ ہی لگا دے گر خوشی چاہ کس نے پہلے بیل بجائی ہے؟ مجلس آپ لوگ فیصلہ نہ کریں ریویو لیا جائے گا اب دونوں نے شاید برابر بیل بجائی ہے درود پاک پڑھتے ہیں کس نے پہلے بیل بجائی ہے جس نے بیل پہلے بجائی ہوگی وہ شیئر مکمل کرنے کا پابند ہوگا پچیس سیکنڈ میں اور اگر نہ بتا سکے تو آپ کے اکاؤنٹ سے نمبر کم ہو جائے گا ذوق نات کا امتحان ہے کس میں ہے کتنا ذوق نات ریویو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے بیل بجائی ہے پہلے بیل بجائی ہے ہماری نگی ٹاؤن جی زیائی کا بنا آپ پورا کریں گے شیر گھر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیپ سارے کا سارا مدینے سارے کا سارا مدینے میں ہے ایک نمبر اور حاصل کر لیا ہے دو شیر ہو چکے ہیں اور ایک طرف کا پلّا مزید بھاری ہو چکا ہے اگلا شیر تیسرا شیر پڑنے جا رہا ہوں تیار ہے بیل پر دو ہاتھ ہیں ادھر تین ہاتھ ہیں نمبر بھی ادھر دو زیادہ ہے ہاتھ بھلے ایک ہی ہو شیر یاد ہونا چاہیے شیر ہے جب بلایا ملیر جب بلایا خود ہی انتظام ہو گئے اتنا جلدی دیکھ لیں جب بلایا سے دیکھیں ابھی یہ شیر نہیں ہے کتنا عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے جب بلایا آقا نے خود ہی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے ایک نمبر کم ہو جائے گا کوئی اور شیر تو نہیں ہے اس سے جب بلایا میرا مرادی شیر بتانا ہے آپ کے پاس چار سیکنڈ ہے وقت آپ کا ختم ہو چکا ہے آپ نے کہا جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے ایک نمبر کا انتظام آپ کا ہوا یا نہیں کیا لگتا ہے okay. گیا. آپ کا جواب بالکل درست ہے okay. تیسرا شیر تھا اور ایک نمبر آپ نے پھر حاصل کر لیا ہے پیچھے جاتے ہیں پھر آگے آتے ہیں پھر پیچھے جاتے ہیں آگے آتے ہیں دیکھیں اس ریس میں کون آگے بڑھتا ہے چوتھا شعر پڑنے جا رہا ہوں جو بیل, بیل بجائیں گے وہ پورا کریں گے شیر ہے مرنے مرنے کی طرف تیم ملیر مرنے کی مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ ان کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے چار شیر ہو چکے ہیں اور نمبر میں صرف ایک نمبر کا فرق ہے بلکہ فرق ختم ہو گیا ہے پندرہ پندرہ نمبر ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے ٹیم ملیر اور اورنگی ٹاؤن چار شیر ہو چکے ہیں اب تک چھ نمبر کا بھی سلسلہ باقی ہے پانچواں شیر پڑوں گا دیکھیں کون پورا کرتا ہے اب آپ کو ضرورت ہے گلوکوز کی سوری شیر کی شیر ہے کسی کا احساس کس نے پہلے بیل بجائی اورنگی ٹاؤن والوں کے لیے زیادہ ووٹ ہیں یہاں پہ ریویو دیکھیں گے پھر آپ بتا دیجئے پہلے کس بجائی ہے مجلس بتائیں اورنگی ٹاؤن جی آپ پڑھیں گے کسی کا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہیں سے مانگیں گے تمہیں دو گے تمہارے ہی در سے لو لگی ہے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے جواب بالکل درست دے دیا ہے آپ نے پانچواں شیر تھا ایک نمبر اور بڑھ گیا ہے اورنگی ٹاؤن والوں کا یہ بھی پیچھے نہیں رہتے ہیں فورن نمبر لے لیا ہے انہوں نے کیا بات ہے پانچ شیر ہو چکے ہیں چھٹا شیر کون پورا کرتا ہے ملیر والوں کو اب ضرورت ہے شیر کی شیر ہے تصویر میں ملیر تصور میں اگر غلط بتایا یا نہ بتا سکے تو ایک نمبر اور کم ہو جائے گا تصویر میں مشہور شیر ہے ذہن میں آنا ضروری ہے بارہ سیکنڈ باقی ہیں چھٹا شیر ہے یہ ترج میں بھی پڑھ سکتے ہیں چاہے تو جلدی چھ پانچ چار جلدی کیجیے تصور تصور میں مدینے جا رہا ہوں آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ نے جواب دیا ہی نہیں کوئی بیل بجا کر اگر بیل نہ بجاتے تو یہیں کھڑے رہتے آپ کا ایک نمبر کم ہوگا آپ بتائیں گے کوئی کون سا شیر ہے میرا تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں ہوں نجانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے سبحان اللہ باپو کا جواب درست ہے لیکن نمبر نہیں ملے گا کیونکہ یہ بیل انہوں نے بجائی تھی چھ شیر ہو چکے ہیں پھر سے دو نمبر کی کمی ہے ابھی بھی چار شیر باقی ہیں آپ ٹینشن نہیں لیں دیکھیں ساتواں شیر کون پورا کرتا ہے شیر ہے مدی نے جانا ہے کر لگا دو مدی نے جا جی بتائیے کون سا میرا مرادی شعر ہے جا جا کے بعد کیا ہے مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ کیا ہے میرا مرادی شعر میں کیوں ہاں کہوں نہ کہوں آپ کے پاس وقت کم ہے جلدی کیجئے پانچ چار تین دو ایک آپ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان ایک طے کر لے آپ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر یہ ڈن ہے جی سوچ لیں اب آپ بدل بھی نہیں سکتے میرا مرادی شیر تھا مدینے جا کے ہم سمجھے اللہ تقدس اللہ کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ اور آپ اپنا جواب بدل کر پھنس گئے ہیں آپ نے جواب کیوں بدلا میں تو کہوں گا آپ نے درست جواب دے کر بدل دیا ایک نمبر سے آپ محروم ہو جائیں گے چھ شیر ہو چکے ہیں سات شیر ہو چکے ہیں آٹھواں شیر پڑھنے جا رہا ہوں تین شیر باقی ہیں ملیر والوں کو ایک نمبر کی کمی ہے آٹھواں شیر ہے خود خود انہیں اورنگی ٹاؤن بتائیے کون سا شیر ہے میرا مرادی اورنگی ٹاؤن پندرہ نمبر پر ہیں جلدی کیجیے سترہ سیکنڈ باقی ہے تین خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے سوچ لیجیے باپو پہلے بھی یہ غلطی ہو چکی ہے خود انہیں آٹھواں شیر ہے یہ چار سیکنڈ باقی ہے کچھ ہے پہلے کی طرح جی آپ نے کہا خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے آپ کا جواب بالکل درست ہے آٹھ شیر ہو چکے ہیں دو شیر باقی ہیں اور دو ہی نمبر کی کمی ہے اب فیصلہ ہوگا اگلے شیر میں ہو جائے گا نواں شیر پڑھنے جا رہا ہوں دیکھیں کون پورا کرتا ہے طئےبا کی سیر تیم ملیر والوں نے ہمت کی ہے تیبہ کی سیر ط کی سیر کو چلے قدموں میں ان کے جان دیں دفن ہو ان کے شہر میں ہے یہی التجا فقط سوچ لیجئے سید صاحب چودہ تیرہ بارہ آپ کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے نواں شہر ہے اگر یہ جواب بھی درست نہ ہوا تو آپ مقابلے سے باہر جائیں گے پانچ سیکنڈ باقی ہیں آپ شیور ہیں آپ نے کہا تیبہ کی سیر کو چلے قدموں میں ان کے جان دے دفن ہو ان کے شہر میں ہے یہی التجا فقط لیکن میرا مرادی شیر یہی تھا جواب بالکل درست ہے ایک نمبر کا فرق ہے یا تو یہ جواب دے دیں گے یا یہ آگے بڑھ جائیں گے ایک شعر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیا ہے آخری مومنٹ ہے آخری شیر ہے دیکھیں کون پورا کرتا ہے تیار ہیں آپ کچھ چائے وغیرہ پینی ہے کچھ کون لے لیتے ہیں باپو دل دھک دھک کر رہا ہے شیر ہے خورشید تھا اللہ ٹیم ملیر آپ شیر پورا خورشید تھا کس زور پر کیا بڑکی چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید آپ نے بیل بجا دیے خورشید میں اور بھی شیر خورشید تھا خورشید تھا خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جواب بالکل درست ہے یہ تو ہو گیا مقابلہ برابر طے ہو گیا اب کیا کریں بھائی اب کون جا رہا ہے سیمی فائنل میں جی دونوں جائیں گے سولہ سولہ پوائنٹس لے کر یہ آگے ہیں اب مقابلہ چلتا رہے گا جب تک کوئی ایک آگے بڑھ جائے اب آخری شیر فیصلہ کر دے گا جس نے اگلا شیر بتایا یا غلط بتا دیا فیصلہ ہو جائے گا ایک ہی شیر پر آپ نے بہت سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے شیر ہے سناٹا تاری ہے سانس کی बोला बोला बोला آواز بھی نہیں آ رہی اچھا آپ سناٹے کو شیر سمجھے دیں شیر ہے نہیں ہے نام آئے بتائیے نہیں ہے نام آئے اختار میں کوئی نیکی کی فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یار اب دیکھ لیجیے آپ اگر غلط شیر ہوا تو پیچھے بھی جا سکتے ہیں آپ اٹھارہ سیکنڈ باقی آپ نے شیر کوئی بھی پڑ دیا ہے اپنی دانست سے شیور ہے آپ کنفرم ہیں دیکھیں دس سیکنڈ باقی ہے کچھ تبدیلی کرنی ہو نہیں ہے نام آئے میں کوئی نے کی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یارب آپ نے پڑھا نہیں ہے نام آئے اختار میں کوئی نے کی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یارب آپ سیمی فائنل میں جا چکے ہیں ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا آج کا مدنی مقابلہ اورنگی ٹاؤن اور ملیر کے درمیان کا بنا اور کا کابینہ بلاخر ایک نے آگے جانا تھا ہم الودا کہیں گے ہمارے ملیر والوں کو یہ پہلے بھی ویسے ایک مقابلہ ہار کر آگے آئے تھے اور اب کوئی رعایت نہیں ہے انہیں مدنی تائف پیش کریں گے مقدس طائف بھی ان کے لیے ہوں تو ہم پیش کریں گے انشاءاللہ اور آج ہم نے سوال کیا تھا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے شہزادے کا نام کیا تھا جواب ہے مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے درست جواب دینے والوں کے نام ہمیں دے دیجیے قرآندازی کر لیتے ہیں مقدس تائف کے لیے ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو ہم پیارے پیارے تحفے دے کر الوداع کہیں گے دیجیے آئیے جلدی سے بٹا ان کو دیجیے ان کی ایفٹس اور کوششوں کے لیے بھی سبحان اللہ کی سدائے ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی آپ کے لیے یہ ماشاءاللہ بہت آپ لوگوں کو سلسلہ اچھا کرنے پر مبارک جواب دینے والوں میں ہیں عبداللہ اللہ سردار آباد فیصلہ آباد بنتے خلیل کھاریاں امے براق محمد جاوید خانے وال بنتے فیض احمد راجن پور سعد حبیب اسلام آباد بنتے عبد اتاری باب المدینہ عابد اتاری باول پور غلام فرید میاں چنو بنتے کلیم زمزم نگر ظہیر احمد کشمیر بنتے جاوید راول پنڈی بنتے لیاقت گجرا والا بنتے عبد الرحمان راول پنڈی بن سے منیرا گجرات منصور احمد مرکز الن سے محمد اقبال چکوال ان میں سے جس کا نام نکلے گا کہ قرآن دادی بپو قرآن دادی اس میں نکالی آپ لوگ جیتے ہیں حسنین بھائی سے آپ کے نگران سے کس کے نام پہ ہے آج یہ مقدس صحائف راجن پور سے بنتے فیض احمد کے لیے یہ تحائف جائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ نے دیکھا آج کا سلسلہ اب آپ کا مقابلہ ہوگا پہلا سیمی فائنل انشاءاللہ شاء کے دن آپ تیاری رکھیے گا آج کس طرح مدنی مقابلہ ہوا دکھا دیں ہمارے ناظرین کو ایک بار آٹھ مراحل سے گزر کر اورنگی ٹاؤن اور ملیر والوں نے کیا کارکردگی کی دکھائی ہے تین نمبر لیے اورنگی ٹاؤن والوں نے اور چار نمبر لیے ملیر والوں نے کہ کے باوجود آگے بڑھ گئے ہیں سترہ نمبر سے یہ سیمی فائنل میں جا چکے ہیں کل بھی انشاءاللہ ہم ہوں گے آپ کے ساتھ لیکن کچھ مختلف انداز سے یعنی مدنی مذاکرے میں اور امیر سنت کے مدری پھول سنیں گے پرسوں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے اس سلسلے میں مفتی شفیق صاحب ہوں گے اور ان سے مدری پھول لیں گے پھر ذوق نات کا دوسرا کوارٹر فائنل بھی ہوگا دیکھنا نہ بھولیے گا یہ نعرہ لگائے پیزان اعلی حضرت پیضان اعلی حضرت پیزان اعلیٰ حضرت سلو علی الحبیب صلی اللہ